کہ میں نے جنس کو پیدا نہیں کیا مگر اپنی عبادت کی نہیں. تو یہاں پر عبدیت کا اقرار پہلے جن سے ہیں کہ بندہ غلام اللہ تعالی کا ہم اللہ تعالیٰ کے غلام ہے اور مخلوق کی غلامی سے آزاد ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عن اجمعین کا دعوت کیا تھا لنخرج جل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 اور ایک اور کیفیت فعال اپنی نے کیفیت نہیں ایک مقول انفعال اور ایک مقول فعل آٹھ مقولات تو آپ نے پڑھے ہیں نا ہاں منطق میں آپ نے مرکات وغیرہ اور اس میں آٹھ مقولات نہیں پڑھے ہیں کہ مقول کیفے مقول کم ہے مقول انفعال ہے مقول فعل ہے مقول متا ہے مقول عن ہے طرح ہے نا تو نہیں آپ نے کیا پڑھا ہے کیا نہیں پڑھا ہے لیکن مقول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 جو جن کا ووٹ رجسٹر ہوا ہے لیکن ان میں شعور نہیں ہے. بعض میں ہے لیکن وہ ووٹ نہیں دیتے جنہوں نے دیا اور وہ فیل ہو گئے تو پھر وہ کس کرائے کی کو قبول کریں گے ان کرائے کو قبول کریں گے نا تو پھر یہ ہے کہ یہ باقی لوگ جو ہے نا ایک دوسرے کے غلام بن گئے تو اس طرح یہ اقلیت کی حکومت ہے ایک سریت کی بالکل نہیں ہے یہ تو ڈرامہ ہے اگر کہ ہم اب کو بھی نہیں مانتے لیکن آخری اعتبار سے ان پر نقد کر, کرتے ہیں نا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 اگر, اگر تم یہ کہو کہ یہ تو کافر ہے تو وہ کہے گا. کافر ہے لیکن انسان تو ہی. انسان تو ہے اور جمہوریت کا بنیاد ہی نظم پر ہے تو اس لیے یہ کیا ہوگا اس کو تم کافر نہیں, اور اس کو تم قتل نہیں کر سکتے نمبر دو نمبر دو دوسری بات یہ ہے کہ پھر کوئی اپنے دین سے مرتب ہو جائے صبح کو مسلمان تشام کو بد کافر ہو گیا اس کو تم قتل نہیں کر سکتے ہو کیونکہ اس کو حق حیات حاصل ہے اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان شریف میں آج تک کسی مرتب کو قتل نہیں کیا گیا قانون قانونی طور پر حتیٰ کہ جس نے دعوی نبوت بھی کیا ہے اس کو بھی انہوں نے قتل نہیں کیا ہے جیل میں بند کیا ہے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 اس کا پورا مقدمہ جو ہے وہ پڑھ لے تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ وہ کیا تھے وہ اس کو یہ رہا کرنا چاہتے تھے اس کے یہ کوئی راستہ نکالنا چاہتے تھے لیکن یہ ہوا کہ اس کو اس نے قتل کیا تو حق الحیات میں یہ بھی ہے کہ یہ کیا ہے یہ مرتد کو بھی آزادی دیتے حالانکہ حالان کے, کے بارے میں تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے محبدین فخل جس نے اپنا دین تبدیل کیا تو تم ان کو قتل کرو اب جس پر قتل کی سزا آئی ہے اس کو یہ لوگ کیا کرتے ہیں حق الحیات دیتے ہیں یہ کیا تبدیلی, تبدیلی دین نہیں ہے کیا یہ تبدیل شریعت نہیں ہے یہ تو شریعت میں تبدیلی لانا ہے یہ تو تبدیل قانون ہے اللہ تعالی کے قانون میں تبدیلی ہے تو یہ اس کو قتل نہیں کرتے ہیں مورتب کی سزا اس میں نہیں ہے اور پاکستان کے آئین کی بنیادی حقوق میں مذہبی آزادی کے عنوان سے باقاعدہ درج ہے کہ مذہبی آزادی حاصل ہے ہر کسی کو تو یہ مذہبی آزادی جو بعد میں آئے گی تو یہ آزادی دینا یہ ان کے دفع ارتداد حد اور ردت سے انکار کرنا ہے ہمارے پاس ایک ساتھی ہے اس کا واقعہ پھر بعد میں سنائیں گے آئے گا حق الحاط اسی طرح حق الحیات کے ساتھ مسلمان اگر مسلمان ہے کوئی آدمی, اگر کوئی آدمی مسلمان ہے اور اس نے وہ کیا قتل کیا آ? تو وہ قتل کیا جائے گا نا ہاں لیکن یہ کہتے ہیں کہ قصاصن وہ قتل نہیں کیا جائے گا ہاں وہ کیا, کیا جائے گا وہ بس جیل میں بند کیا جائے گا اس لیے یہ لوگ ایک وہ کرتے ہیں جیل میں ان کو رکھتے ہیں رکھتے ہیں جب آخر عمر آتی تو پھر ان کو پانچی دیتے ہیں تو یہ تو قصاص نہیں ہے کہ بس تم نے اس کو وہ کیا کر آخر میں اس کو سزا جی گئی قتل کی یہ قصاص نہیں حالان کل میں نے آپ کو واقعہ بتایا تھا کہ حضرت معمیر معاوی رضی اللہ عنہ کے پاس جب وہ سعجی چلے گئے تقریبہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ تھے تو آپ نے ادھر ایک آجمی کو دیکھا کہ وہ زنجیروں میں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 حق زندگی دیتا ہے لیکن تین شرائط پر کہ وہ ذنا بادل احسان نہ کرے وہ قتل مسلم نہ کرے آ? اور وہ مرتد نہ ہو جائے اور قاطر کے لیے وہ دیتا ہے حق کے حیات لیکن مشہور طور پر یا معاہد ہوگا یا ذمی ہوگا یا متمن ہوگا اس کے علاوہ وہ کیا ہے وہ کافر ہے قتل کیا جائے گا اسی طرح ہے نا تو یہ جو حق الحیات دیتے ہیں یہ حق اس حق الحیات کی وجہ سے بہت سارے احکامات جو ہے نا وہ معطل ہو جاتے ہیں اور اسی،, اسی وجہ سے بہت سارے احکامات معطل ہے بھی. ساتھ ساتھ ہی کہتے ہیں حق التنقل حق تنقل. ہر کسی کو نقل مکانی کا حق حاصل ہے جہاں سے جہاں نقل مکانی کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے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 تو کسی خاص مدت کیلئے تو آئے گا لیکن بعد میں اس کو پہنچا جائے گا اور وہ اپنے گھر جائے گا وَإِنَ حَزُمْ مِنَ الْمُشْرِقِينَ السَّجَارَكَ فَعَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّا بْلِغُ مَأْمَنَهُ کلام اللہ کے سننے کے بعد پھر اس کو اپنے مأمن تک پہنچاؤ اور اس کو کہو کہ جاؤ تو یہ حق حق و تنقل اسی طرح مسلمان بھی در الحرب نہیں جائے گا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 جگہ جگہ بطور انعام ذکر فرمایا ہے الذی اطعمہم من جوع و امنہم من خوف امنہم من خوف میں بطور احسان امن ذکر کیا کہ نعمت کہ اللہ تعالی نے تم کو خوف سے امن دیا ہے ہا اور اسی طرح اللہ فرماتے ہیں و ضرب الله مثلا قريه كانت امنه كانت امنه ثم تو یہاں پر بھی امن کا ذکر فرماتے ہیں اسی طرح فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حرماً آمین و اتخطف الناس من حولهم حرم کو جگہ امن کی بستی بنایا تو امن کی بستی بنانا بھی بطور عام ذکر فرمایا ہے اور امن کا ہی ابراہیم علیہ السلام بھی جب دعا کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں و ادخال ابراہیم و رب جعل حاض البلد آمین تو امن بہت مبارک لفظ ہے لیکن امن کا مطلب کیا ہے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 آ اور اس کے لئے امن نمبر تین ضروریات خمسہ میں سے کیا ہے جانت سے مال ہے عزت ہے کیا ہے؟ عزت ہے, کیا ہے عزت ہے عزت بھی ضروریات میں سے ہے تو کیا فرماتے ہیں والذین یرمون المحصانات سملم یعتو بیرباق شہداء فجلدوہم سمانین جلدہ اس طرح ہے نا کہ جو حد قذف ہے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 اور اگر وہ پھر محسن ہو تو پھر کیا ہے محسن کے لیے وہار کرنا ہے نا تو امن کے لیے اسی طرح حفاظتی دین پانچواں نمبر لیکن یہ تو مجھ سے چی ہو گئے پتہ نہیں درمیان میں کوئی میں من, نے نمبر غلط کیا تو یہ ہے کہ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 یہ کیا ہے یہ امن ہے اور یہ والوں نے اس کو امن کہہ کر علماء دیوبند کی طرف منصوب کیا ہے ناود باللہ یہ کہتے ہیں علماء دیوبند بھی پرامن لوگ تھے ان کے دور میں بھی دیوبند کے سامنے یہ سب کچھ ہوا کرتا تھا لیکن وہ کچھ بھی نہیں کہتے تھے نعوذ باللہ من پر اس نے ان کے شان میں یہ گستاخی بھی ہے اور ان کو یہ غلط اقوال و اعال منسوخ کرنا یہ ان کے ساتھ خیانت ہے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 مدرس ہے کہ تم اس کی بات کرتے ہو اس, اس کانفرنس میں دعوت نامے میں یہ چیزیں موجود تھی اور میں دیکھی تھی مطلب یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہ عن المنکر کو مکمل طور پر معطل کرو امر بالمعروف اور نہ عن المنکر کو مکمل طور پر معطل کرو اور روڈوں کے اوپر جنا ہوتے ہو تو پھر تم اپنے آنکھوں کو بند کرو اور کسی کا کو منع نہ کرو یہی وجہ ہے حق الامن کی وجہ سے اگر کوئی سی سنٹر پر دھماکہ کرتا ہے تو وہ مجرم سمجھا جاتا ہے اور پھر وہ اس میں گرفتار ہو جا ہوتا ہے اس طرح ہے نا اور یہی وجہ ہے کہ اگر تم کسی عدالت میں مطلب کسی درخواست کرو کہ یار یہاں ہمارے علاقے میں سنیما ہے اس کو ختم کرو یہ تو شریعت میں ٹھیک نہیں ہے تو آپ کو یہ جواب ملے گا کہ ٹھیک ہے شریعت میں ٹھیک نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ تو قانونی حیثیت تو حاصل ہے تو یہ ان کے حق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 اس کو ایک قانون بنائے اور وہ قانون اس قانون کی ہمیتات کریں گے تو یہ اس کے زمرے میں آئے گا وہ ان اطاعتوهم انکم لمشركون اگر تم لوگوں نے ان کی اطاعت کی تو تم مشرک ہو گے یہ تو ان کی بات ماننا ہے کہ ہم کہتے ہیں اور پھر میں نے ایک صاحب کے بڑی نامی گرامی شخس ہے اس کا کتاب میں نے دیکھا تھا میں دیکھتا تھا تو اس کتاب میں میں نے دیکھا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 انگریز موجود ہے امریکی موجود ہے جس ملک والے بھی تم چاہو چاہے وہ موجود ہے بس انہوں نے فقط نیشنلٹی حاصل کی ہے کوئی ججیا وغیرہ ان کے اوپر نہیں ہے کوئی ٹیکس جزیا وغیرہ ان کے اوپر نہیں ہے یہ حق کو حرمت مت ہے اسی طرح حق و حرمت مت ہے یہ تو آزادی مات آزادی ہو گئی اب معنوی آزادی معنوی آزادی کیا ہے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 اس دفع کے تحت تم دیکھو ہمارے ملک میں کمیونسٹ لوگ موجود, ہیں، سوشلسٹ لوگ موجود ہیں سیکولر لوگ موجود ہیں لیبرل لوگ موجود ہیں اسی طرح عیسائی یہودی جو ہے نا لوگ روزانہ ہو رہے ہیں کسی کو بھی کچھ نہیں کہا جاتا کیونکہ یہ حدیث العتقاد ہے کہ یہ محمد کا خلاف نہیں ہے اور ساتھ اسی طرح ایک دفعہ ہمارا جو ساتھی ہے ادنان رشید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 آ, ایک, ایک آدمی ہے اس سے نالے تو لیکن اس کے لیے مستقل قانون بنانا یہ تو اس اوامر اللہ ہے اللہ تعالیٰ کے عوامر کو ساقط کرنا ہے اور یہ سب م, م, م, م, کا اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عوامر کو ساقط کرنا کفر ہے یہ کفر ہے تو جس یا انہوں نے مکمل طور پر ختم کیا ہے اس کو یعنی مطلب ایک یہ ہے کہ اس کو جرم قرار دیا ہے اگر کسی نے لیا تو وہ آئین کی روح سے مجرم ہوگا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 اور آج کے بعد عیسائی عبادت اس میں کی جائے گی تو یہ تو ایک نیا شکل دینا ہے تو باہر خالم عابدین فرماتے ہیں کہ میں نے تو فتوا دیا کہ یہ جائز نہیں تو پھر دوسرے مولیوں کو انہوں نے توڑے بہت پیسے وغیرہ دیے تو انہوں نے کہا ٹھیک جائز ہے جائز ہیں یہ تو پرانا گرجا ہے تو یہاں پر آ کر ابن عابدین ان کے اوپر بہت سا غصہ ہے کہ یہ غدار خائن ہے اور پھر امام قراتی اور امام اب شرم بلالی سے وہ نقل کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں ساعد کا ایک عبارت ہے شامی کی عبارت ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ جس نے اس پر مدد کیا جس نے اس پر اس کام پر مدد کیا ان عیسائیوں کی تو وہ کیا ہے وہ, اس وہ کفر پر راضی ہے اور جو شخص کو پر پر راضی ہو وہ کافر ہے تو جس قانون نے اجازت دی ہو کہ بناؤ جتنے جس جس بھی کلیتا اور گرجے بنا سکتے ہو بناؤ تو اس کا کیا حکم ہوگا اس کا کیا حکم ہوگا تو یہ ہے کہ یہ فریت القاد ہیں نمبر ہاں فریت کا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 کوئی مطلب وہ کرتے ہیں کتاب اللہ کی شان میں گفتگی کرتے ہیں کوئی وہ کہتا ہے کوئی یہ کہتا ہے سب کچھ کہتے ہیں تو یہ کس کی، کی، وجہ سے یہ ان کو رائے کی آزادی اعلان کے اسلام میں رائے کی آزادی ہے لیکن تم اپنے زبان کو کنٹرول میں رکھو گے اپنے زبان میں کن، کو کنٹرول میں رکھو گے دیکھو ہر قانون میں اس طرح ہوتا ہے ان کے قوانین میں بھی جب قانون کے خلاف کوئی بندہ بولے یا ملک کے بانی کے خلاف کوئی بندہ بولے تو اس کے لیے سزا ہے کہ نہیں ہے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 یہ پیغمبر جو ہے نا یہ سوچتا ہے کہ ہم اس کے لیے کیسر ہو کس طرح کیسر کس طرح کی جو وہ ہے عمارتیں ہیں ہم اس کو فتح کریں گے اور ہم کی حالت یہ ہے تو اللہ تعالی نے آیت نازر فرمائی ہ اور اس سے پوچھا کہ تم کیا کہتے تھے تو انہوں نے کہا کون ہم تو بچپ لگاتے تھے اللہ اور رسول اور اس کے آیات کی تم استحضا کرتے ہو علامہ شاہ کشمیر رحم اللہ اور امام تیمیہ رحم اللہ یہاں پر فرماتے ہیں دونوں کہ دیکھو یہاں پر ان وہ لوگ کیا کہتے ہیں ہم نے استحضا کیا گصچپ لگایا اللہ بھی کے فرماتے ہیں کہ بالکل تم استہزاء کرتے تھے لیکن اللہ اور رسول کے ساتھ اور ایت کے ساتھ تم نے کیوں استہزاء کیا یعنی مطلب یہ استہزاء میں دل سے بات نہیں ہوتی ہے استہزاء میں دل سے اور اللہ تعالی نے بھی اس کی تائید کی کہ بالکل اپ نے دل سے بات نہیں کی لیکن زبان پر کیوں کہا تو پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں لا تعتذروا قد كفرتم بعد ایمانکم لا تعتذروا قد كفرتم بعد ایمانکم عذر مت کرو تم جو ہے نا اپنے ایمان کے بعد کافر ہو چکے ہو بس تم نے ایمان لایا تھا لیکن ایمان کے بعد تم کافر ہو گئے ہو اب آج دیکھو تو تعبیر انرائے ہے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 قدموں کے جو اینا وہ رون داون اور یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ یہ مسلمان ہے یہ کیا مسلمان ہے اور یہ عن رائے کا مطلب بھی ہے اور پھر انہوں نے اس کے لیے ایک دفعہ بھی بنایا ہے تقریباً میرے خیال میں دفعہ ایک سو نو ہے اس کی روح سے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 وہ اگر تھوڑا بہت یہ پڑے کہ تاکہ اس کو دلائل بیان کی جائے کہ وہ مسلمان ہو جائے اور اگر وہ مسلمان نہ ہو جائے تو اس زندقہ کا کے لیے کہ پھر وہ قرآن اقامات کو دوسرے جگہ پر استعمال کرے گا اس کو اجازت نہیں ہوگی اور پاکستان میں اجازت ہے باقاعدہ بال منظور ہے دیکھو یہ جو ہے نا ہارون سربدیال ہندو ہے ہارون سربدیال ہندو ہے اور اس نے ایم اسلامیات کیا ہے ہاں اس نے ایم اسلامیات کیا ہے اور ایم اسلامیات میں وہ بہت جو ہے نا ماہر بھی ہے اور میرے خیال میں کسی اسکول میں کسی کالج میں وہ ایم وہ اسلامیات پڑھاتا بھی ہے تو یہ دیکھو یہ انہوں نے کیا دی ہے آزادی آ آ آ آ آ آ آزادی تعلیم ہے نا اور ہر قسم کی تعلیم کی بھی اسلام میں آزادی نہیں ہے ہر قسم کی تعلیم کی بھی اسلام میں آزادی نہیں ہے شہر کی پڑھنے کی آزادی نہیں ہے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 تو وہ فور بند کیا اور رسول اللہ علیہ وسلم ٹنڈے ہو گئے پھر رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو له اللہ ان آ خدا کی قسم اگر آج موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو وہ اس کے لئے جائز نہ ہوتا مگر وہ میری تابداری کرتے تو تم کو کیوں جائز ہے تو یہ تو منسوخ شریعت تھی منسوخ شریعت تھی اس کا فرمہ عزتما رضی اللہ کے اوپر بن کیا تو وضعی شریعت کا فرمہ کیسے جائز ہوگا پھر لاکالج بنے ہوئے ہیں اس میں جو اینا وہ وضعی شرائع پڑھائے جاتے ہیں تازویرات ہندے ہیں تازویرات برطانیہ ہیں تازویرات پاکستان ہیں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 قرآن رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی شام میں اور قرآن کی شام میں گفتیاخی کرتے ہیں پھر شکایتیں ہی کیا کرتے ہیں پھر دفعے وہ کیا ہے اور تو یہ رسالت ایک طریقے سے شکایت کرتے ہیں جلوس نکالتے ہیں احتجاج کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کو ختم کرو اس کو ختم کرو اس کے خاتمے کے مطالبہ اس کے خاتمے کا مطالبہ طعن فی دین ہے یہ ہمارے دین میں طعن کرتے ہیں وان نقصوا ايمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا ائمه الكفر اللہ فرماتے ہیں کہ اگر انہوں نے تمہارے ساتھ معاہدہ توڑا اور تمہارے تمہارے دین میں انہوں نے طعن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 فوریت تقدیم العرائض ہے ہر کوئی درخواست کر سکتا ہے ہر کوئی شکوا جو وہ کر سکتا ہے پھر تقدیم العرائض میں ہر کوئی ہر قسم کا درخواست کر سکتا ہے تو کوئی پارلیمنٹ کو یہ درخواست بھی کر سکتا ہے کہ عورتوں کو آزادی دے دو کوئی یہ بھی کر سکتا ہے کہ مطلب جنا آزاد کراؤ کوئی یہ بھی کہتا ہے کہ ہم جنس پرستی کو آزاد آزادی دے دو کیونکہ یہ فوریت و تقدیم العرائض کے کہا ہے ہی سب آپ ہو یہ کیا ہو یہ اسلام ہے اسی طرح شریت الایہ شخصی آزادی کے تیسرا قسم اجتماعی آزادی ہے اجتماعی آزادی اس میں ایک ہے شریت الاخورہ کہ ہر قسم کے اجتماعات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 آج کل یہ جی لوگ اجتماع کرتے ہیں کمیونسٹ لوگ اجتماع کرتے ہیں اور پھر اپنے کمیونزم کی طرف وہ دعوت چلاتے ہیں سیکولرزم لبرلزم سوشلزم کی طرف دعوت چلاتے ہیں وہ سب چلاتے ہیں لیکن یہ شوریت وفد الجتماعت ہے آزادی ہے تو وہ بس آزاد گھومتے پھرتے ہیں اس کے اوپر کوئی وہ نہیں ہے ان کے او ان کو کوئی سزا نہیں ہے اس لیے کہ یہ آزادی اجتماعی آزادی کے تحت داخل ہے یہ اجتماعی آزادی کے تحت ہے آپ دیکھو یہ اسلام کے کفر ہے کہ انہوں نے کفر کو آزادی دی ہے یہ جمہوریت یہ وہ گندی جمہوریت ہے جس کو آج آپ سمجھتے کہ یہ کفر ہے یا اسلام ہے آج آپ فیصلہ کرو گیت گی تو اجتماعات ہی و حضور رہا تو اجتماعات کی آزادی اسی طرح سن 2009 کے اواخ دسمبر کے مہینے میں کراچی میں ایک اجتماع ہوا ہم جنس پرستوں کی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 ان کو کوئی سزا نہیں دینے حالانکہ یہ دین ہے کہ یہ لوگ ہم جن فرستی کا مطالبہ کرتے ہیں اس کی آزادی کا اور اس کی قانون بننے کا مطالبہ کرتے حالانکہ سر تمام علماء کا اتفاق ہے کہ کسی سے کفر کا مطالبہ کرنا کیا ہے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 آ, وہ اجتما انہوں نے کیا اور پھر وہ, اور اس اجتماع کی پورے تفصیلات جو ہے نا بی جی بی سی نے باقاعدہ شائع کیے کہ آج ادھر ایک اجتماع ہو اور پھر اس میں باقاعدہ ان سے, ان کے جلسے میں یہ لوگ گئے اور ان کے جلسے میں انہوں نے بیانات بھی ریکارڈ کیے ان سے وہ یہ بھی کہا کہ آپ اپنے شہوات کے سے پورے کر سکتے ہو اس طرح ان خبیصوں کو دیکھو کس طرح کی باتیں یہ لوگ کرتے ہیں تو یہ ہے اس کے ساتھ ساتھ تقریر وا رہی کا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 ہم لبرل لوگ ہیں اور اسی طرح فاروق ستار کہتے ہیں کہ الطاف بائی پاکستان کے بانی قائد محمد علی جناح کے نظریے کے مطابق کہ اس طرح کے الفاظ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 یہ تو خوریت شخصی کے تین اخصام بیان ہوئے ما ما یعنی شخصی آزادی کے تین اخصام بیان ہوئے مادی آزادی، معنوی آزادی، اجتماعی آزادی پھر مادی آزادی میں ہم نے تین بیان کیے حق الحیات، تنقل، امن، عالم استقاق، فرمث المسکن اور معنوی آزادی میں ہم نے خوریت الافقات، تعبیر، عنی الراعی اور خوریت الشکوا و تقدیم العرائز تعلیم ہی بیان کیے شوریت اجتماعات, اجتماعات کی آزادی اجتماع منعقد کرنا اور اس کے پارٹی بنانا اور اس کی طرف اپنے آپ کو منسوخ کرنا یہ سب جو ہے نا اس میں داخل ہے اب وہ اقتصادی ہے تو شوریت اقتصادی آزادی اقتصادی آزادی اس میں کیا ہے تو نمبر ایک ہے حق التملک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 کوئی بھی کسی شخص کو منتخب کر سکتا ہے چاہے وہ قاصر کو منتخب کرے چاہے وہ مسلمان کو منتخب کرے اور چاہے وہ خود بھی مسلمان ہو وہ دینے والا چاہے کافر ہو چاہے فاسق ہو چاہے عادل ہو چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو سب کے سب کیا ہے وہ برابر ہے یہ مساوات ہے اور یہ مساوات آئین پاکستان میں بھی ہے اور دوسری جگہ بھی ہے تو اس وجہ سے تو ہمارے اوپر جو ہے نا وہ بے نظیر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 اس میں نہیں ہے اسلام میں تو باقاعدہ اس بل کو اس وجہ سے رد کیا گیا کہ یہ آئین پاکستان کے خلاف ہے یہ آئین پاکستان کا خلاف ہے تو یہی وجہ ہے تو حق ایک شیخ العدیث صاحب اور ایک فاسق و فاجر ایک شیخ العدیث اور شیخ الاسلام اور بھگوان کا وہ ایک برابر ہوتا ہے یا اس میں فرق ہوتا ہے